السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلام ایسکس کا مرکز رحمانیہ مسجد بہاؤد کرہٹ وانا اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام آخر وما أبرئ نفسي إن النفس لمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وقال تعالى في مقام آخر وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّذَّامَةِ وقال تعالى في مقام آخر يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أهدكم حتى يكون هوا تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه انی کا نفسا آج کے خطبے میں ایک اہم ترین نقطے کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے جس کا مقصد ہم نے اپنا محاسبہ اور جائزہ لینا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے آخری پارے سورہ شمس کے اندر گیارہ قسمیں کھانے کے بعد ایک بات ذکر فرمائی ہے قد افلاح من سکا و کد خواب من دسا چاند کی قسم کھائی سورج کی قسم کھائی زمین کی قسم کھائی دن کی قسم کھائی رات کی قسم کھائی نفس کی قسم کھائی اور نفس کو بنانے والے کی قسم کھائی یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد فرمایا الحمہ فجورہا و اس نفس کو پیدا کرنے والا یہ کہہ رہا ہے ہم نے اس نفس کے اندر برائی بھی رکھی ہے اور اچھائی بھی رکھی ہے دونوں چیزوں کا الحام کر دیا خیر کا خالق بھی اللہ ہے شر کا خالق بھی اللہ ہے اور ہر نفس اس کے اندر دو چیزوں کو اللہ نے بدیے فرما دیا خیر اور شر اس کا مانا یہ ہے جتنے بھی نفسوس ہیں ان کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی ایک انسان بہت اچھا ہے اور ایک انسان بہت برا ہے لیکن کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے بہت اچھا ہونے کے باوجود بھی کہ وہ کلّی طور پر اچھا ہو کوئی نہ کوئی حسد, برائی کمی اس کے اندر موجود ہوگی کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے کہ انتہائی زیادہ برا ہو اور اس میں خیر کا کوئی پہلو موجود نہ ہو کوئی نہ کوئی اچھائی کوئی نہ کوئی کوئی خوبی اس کے اندر ضرور موجود ہوگی لیکن اچھا انسان ہے کون برا انسان ہے کون صرف ایک جماعت ایسی ہے جس کے اندر صرف اور صرف خیر ہے جن کے اندر شر نام کی خطا نام کی فسک فجور نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے معصوم ان الخط اس کے علاوہ ہر ایک سے شعر اور شر کا پہلو ممکن ہے لیکن اچھا انسان صرف وہ ہے تد افلاح من سکا جس نے اپنے نفس کا تسکیہ کر لیا یعنی جس کی اچھائیاں غالب آ گئی ہر ایک کے اندر ہوگی لیکن کمال کا وہ انسان ہے جس کی اچھائیاں اس کی برائیوں پر گالی بازنا بدترین انسان وہ ہے شریر ترین انسان وہ ہے جس کی برائیاں اس کی اچھائیوں پر غالب قد بازنا من بندہ جس نے اپنے نفس کا تدسیہ کر دیا میلا کر دیا گندلا کر دیا خراب کر دیا وہ انسان ناکام اور نامراد ہو رہی ہے نفوسے انسانی تین قسموں پر مشتمل ہے تین قسم کے نفس ہوتے ہیں نفس کا مطلب ہم اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں ضمیر کہتے ہیں اس کا ضمیر مردہ ہے اس کا ضمیر زندہ ہے بس یوں سمجھے کہ یہ نفس وہی ضمیر ہے ضمیر انسانی تین قسموں پر مشتمل ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے آج کے اس خطبے میں ہم میں سے ہر شخص اپنا یہ جائزہ لے محاسبہ کرے میں کس زمیر والا انسان ہوں مجھے کہاں ہونا چاہیے اور میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں کس نفس کے لیے اللہ تعالی نے کیا رکھا ہے آج ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں نفس تین طرح کا ہوتا ہے نف سے ہمارا نف سے لباما نفس نفسمارا کیا ہے اگر مختصر لفظوں میں بتایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے جس کی حیوانیت روحانیت پر غالب آ جا وہ نفس اب ہے یہ نفس کرتا کیا ہے جس انسان کا ضمیر نفس اب ہو یہ نفس امارا ہر برائی کو خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کر سکتا ترغیب اسے کرو بری مجلس اچھی لگے گی بری گفتگو اچھی لگے گی برے دوست اچھے لگیں گے برائی اچھی لگے گی بے حیائی اچھی لگے گی فحاشی اچھی لگے گی ہر بدترین پال اور فعل اسے اختیار کرنا اس کے لیے پسندیدہ بن جائے گا اچھائی سے نفرت ذکر سے نفرت نماز سے نفرت اذان سے نفرت مسجد کی زینت بننا نفرت اور اچھے قول اور فعل کو اختیار کرنا نفرت جس انسان کا طرز حیات یہ بن جائے وہ سمجھ لے اس کا ضمیر نفس امارہ ہے ہم اگر اپنے سوسائٹی میں اپنے ارد گرد کے ماحول میں مشاہدہ کریں جائزہ لیں تو ہمیں کیسے کیسے لوگ نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کے ہی یہ پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے شاید اس انسان کو نفس اللبامہ اور نفس مطمئنہ سے محروم کر دیا ہے مردہ زمیر انسان یہ موجود ہے نفس مارا جس کے اندر حق اور باطل کا تمیز ختم ہو جاتا ہے خبیص اور طیب چیز کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے اور اس کی طرز حیات اس جانور کی طرح ہے جس جانور کو اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اس کے پاس وہ صلاحیت و عمل کا نہیں ہے. اس کو اب یوں سمجھیں ایک انسان اپنے جانور کے سامنے دو قسم کا گھاس لے کر آتا ہے ایک حلال مال سے حلال مال سے گھاس خرید کر جانور کے سامنے رکھتا ہے اور دوسرا گھاس حرام مال سے لاتا ہے چوری کر کے چھین کر یا کسی کی جائیداد میں سے قبضہ کر کے وہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے جانور نے کیا کرنا ہے دونوں گاس کو کھا لینا لے میرے نہیں پتا یہ حلال ہے یہ حرام ہے بس اسے اتنا پتا ہے میں نے اپنے پیٹ میں لگی ہوئی آگ اس کو بجھانا ہے متم نظر اپنی خواہشات کو پورا کرنا اپنی بھوک کو مٹانا اپنی پیاس کو بسانا یہ جانور اس بات کو نہیں جانتا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے بس اسے اتنا پتا ہے میں نے کھانا ہے اور میں نے پینا جس انسان کا مزاج یہ بن جائے اسے نہیں پتا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ سنت ہے یہ بدت ہے یہ توحید ہے یہ شرک ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے سارے فرقوں کو بلا کر وہ زندگی گزارتا ہو بتائیے اس میں اور جانور میں کیا فرق یہ جانور بس وہ تین کام کرتا ہے جانور جو مکلف نہیں ہے جسے اللہ نے صلاحیت نہیں دی اس بات کی کہ وہ خیر اور شر کے فرق کو جان سکے وہ دنیا کے اندر تین کام کرتا ہے بھوک لگی تو کھا لیا پیاس لگی تو پی لیا نیند آئی تو سو گیا اور تیسری چیز جو من میں آیا جو جی میں آیا وہ کر لیا بس یہ تین کام کھایا پیا اپنی خواہشات کو پورا کیا اور سو گیا اور اگر یہی کام وہ انسان کرے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے اسے دل دیا ہم نے اسے آنکھیں دی ہم نے اسے کام دیے ہم نے شعور کی صلاحیت دی تفکر تدبر کی صلاحیت دی ان ساری صلاحیت کو رکھنے کے باوجود وہ انسان کیا کرتا ہے بس دنیا میں آنے کا مقصد یہ بنا لے میں نے کھانا پینا ہے اپنی اپنی گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے میرے جی میں ایک ٹارگیٹ ہے میں نے اسے اچیو کرنا ہے اور میں نے سو کر رات گزار لے لیے. فرق ہے اس میں اور جانور میں ایسا مردہ ضمیر انسان حیوان ناطک ہونے کے باوجود حیوانا غیر ناطک سے کیا فرق رکھتا ہے کوئی فرق نہیں رکھتا. اس لیے تو پروردگار نے پرانے کریم میں کیا کہا ہے اس انسان کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ تعالی نے چار کسمیں کھانے کے بعد فرمایا لقت خلق نر انسان اپنی تقویم چار قسمیں ساری مخلوقات کی باری آئی کون فائر کون کہا ہو جا وہ ہو گیا لیکن جب انسان کی تخلیق کی باری آئی تو پروردگار نے پسندیدہ سورج صورت کو تشکیل دیا اور پروردگار نے اپنے ہاتھ سے بنایا فیا فون سے بنا دیتا لیکن نہیں اسے اشر بنانا تھا اسے خوبصورت بنانا تھا افضل بنانا تھا اکرم بنانا تھا تو قسمیں کھا کر کہا کہ سب سے بہتر بنایا لیکن کیا معاملہ ہے اسی انسان کے بارے میں پروردگار نے اپنے کلام مقدس میں کیا کہا کہا کہیں فرمایا کاما تال ہی یحمل یا یہ انسان تو گدے کی طرح ہے اسے نہیں پتا جو بوجھ یہ اٹھائے ہوئے ہیں یہ دین کا امانت یہ قرآن کی امانت یہ پیغمبر کی اطاعت کی امانت اسے اس بوجھ کا علم نہیں ہے حق و باطل کی صلاحیت کا جو بوجھ اسے دیا گیا ہے اسے فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ جو شریعت نازل فرمائی ہے انبیاء کا جو سلسلہ نازل فرمایا ہے وحی کا جو سلسلہ رکھا ہے علماء کا جو سلسلہ رکھا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے سنت اور بدت میں فرق کرنے کے لیے توحید اور شرک میں فرق کرنے کے لیے سارے فرقوں کو بلا کر جانور جیسی زندگی گزارنے والا انسان یہ گدھے کی طرح جراؤ جراؤ جراؤ جراؤ جراؤ جراؤ ساری صلاحیتیں ہیں استعمال نہیں کرتا جانور کی طرح زندگی گزارتا ہے یہ مردہ سمیر انسان گدے کی طرح ہے. جانور پر کتاب و سنت کی نعمت دی نبی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی آپ کو نبی بنا کر بیچ کر ان پر احسان کیا اس کے باوجود اسے معلوم نہیں کہ مجھے کون سی نعمتیں دی گئی ہیں تو یہ گدے کی طرح ہے. ایک اور جگہ پروایا اس سے بھی بہترین مثال دی ہے ایسے جانور کے ساتھ تسبیح دی گئی ہے جو کسی برتن میں منہ لگا دے تو جب تک سے اور ایک مٹی سے نہ دویا جائے وہ سو کر زندگی گزارتا ہے نہ نماز نہ روغا نہ زکات نہ حج نہ اچھائی اور نہ ہی خیز نہ حسنات کوئی مطمئن نظر نہیں ہے صرف اس بات کو سمجھتا ہے اللہ رحم الرحمین ہے اور دنیا کے اندر ساری حدیں پار کر لیتا ہے اور جنت کا متلاشی ہوتا ہے یہ انسان جب اس حد تک گر جاتا ہے تو شریعت میں پرانے کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تشبی دی ہے کتے کے ساتھ فرمایا مردہ ضمیر انسان کتے کی طرح ہے لاہون کلو بل لائیف کا ہونا بھی ہم نے دل دیے ہیں کبھی سوچا ہی نہیں اس نے لائیو سے رونا یہ آنکھ کیوں بھی ہے حق اور باطل کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یہ حق ہے یہ باطل ہے نہیں دیکھتا ہم نے کام دیے تاکہ حق اور باطل کی چیزوں میں فرق کر سکے سن کر لیکن یہ نہیں سنتا اب دیکھتا ہے تو جو جی میں آئے وہ دیکھتا ہے سنتا ہے جو اس کے جی میں آئے وہ سنتا ہے غور فکر کرتا ہے دل میں صلاحیتیں وہ رکھتا ہے جو اس کے جی میں آتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا جو اللہ چاہتا ہے تو کم تعلیم اپنی خواہشات کا پجاری کتے کی طرح ہے کا کلانام بن ہوں آدل یہ لوگ تو جو ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے اس پروردگار کی رضا کے لیے جنت کے حصول کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے الای کا امر قاصر ناکام نا مراد ہے یہ لوگ نفس امارہ ہر وہ انسان جو برائی سے محبت کرتا ہے اچھائی سے نفرت کرتا ہے وہ انسان سمجھ لے اس کے پاس نفس امارہ ہے نفس امارہ جو اس کی طبیعت کو اس کے مزاج کو اس کے طور و تار کو اس کے پال فیر کو خلاف شریعت پر مشتمل کر دے ہما ابر نفسی انا رقم بسو علامہ راہما ربی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا اس لیے کہ نفس ان نفس لا تم بسو یہ تو برائی پر اکساتا ہے انسان برائی کی تزئین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے اللہ رحیمہ ربی ہاں نفس امارہ سے صرف وہ انسان بچ سکتا ہے جس پر میرے رب کی رحمت نادل ہو جائیں اللہ کی رحمت کا جو مستحق بن جائے اپنے اندر اسباب رحمت پیدا کر لے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو صرف یہ انسان نفس امارہ سے بچ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نفس امارہ سے نہیں بچ سکتا تو نفس امارہ کا تعارف اللہ نے کیا کرایا تم بسو یہ برائی کو پر اکساتا ہے انسان سان. اس کے بعد اسی نفس امارہ کا ایک اور حصہ ہے جب انسان برائی کی آخری حدوں کو چھو لے بے حیائی کی آخری حد تک پہنچ جائے اس نفس کے اندر خباصت انتہا کی ہو جائے تو قرآن و حدیث کے اندر اس نفس امارہ کا ایک اور تعارف ہے وہ نفس خبیسہ ہے نفس خبیسہ یہ نفس امارہ کا بھی آخری حصہ ہے اب بس یوں سمجھے نفس خبیسہ ٹر کے اس کیڑے کی طرح ہے جو گندی کھاتا ہے گندگی دیکھتا ہے گندگی پسند کرتا ہے اور گندگی کے اندر رہنا پسند کرتا ہے جس انسان کا نفس خباس کی اس انتہا کو پہنچ جائے بے حیائی کو کیے بغیر اسے چین نہ آئے بے حیائی کے پروگراموں کو دیکھے بغیر اسے سکون نہ ملے بے حیائی کو اختیار کیے اسے چین نہ آئے گانے سنتا ہے فلمیں دیکھتا ہے گالیاں دیتا ہے نماز ان سے نفرت کرتا ہے قرآن کی تلاوت سے نفرت کرتا ہے روبا رکھ نہیں سکتا حج کرنا پسند نہیں کرتا قربانی کرنا پسند نہیں کرتا سچائی سے نفرت کرتا ہے جھوٹ سے محبت کرتا ہے ہیبت بہتان الزام تراشی بے حیائی ساری چیزیں سارے جرائم اس کے اندر بدیت ہو چکے ہیں یہ میں سے خبیصہ ہے اس گندے کیڑے کی طرح تین قسم کے سخت ترین عذابوں کا سامنا کرے گا ایک مرتے وقت ایک قبر میں اور ایک معاشر صحیح مسلم کی بڑی معروف حدیث بڑی طویل حدیث یہ نفس خبیتا رکھنے والا انسان جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اللہ تعالی کے حکم سے فرشتے پہنچتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے روح قبض کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں اے نفس قبیسہ نکل جا باہر اے نفس خبیسہ باہر نکل اے نفس خبیسہ باہر نکل وہ نفس خبیسہ جیسے باہر نکلتی ہے اور ساتھ میں یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں گندے جسم سے گندی روح باہر آ وہ باہر نکالتے ہیں سے بڑی اذیت کے ساتھ مارتے ہوئے اور اسے لپیٹ لپے بدبو دار شکل ایک بدبو کی کیفیت میں فرشتے سے جلدی سے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں لانت نازل ہو رہی ہوتی ہے اس پر پھٹکار اتر رہی ہوتی ہے اور آسمان کی طرف پہنچتے ہیں فرشتے دستخط دیتے ہیں آواز آتی ہے کون ہے فرشتے اس روح سے نفرت کرتے ہیں اور دروازے بند ہیں روح کو واپس لایا جاتا ہے اور اس روح کو السافلین کے اندر قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے اس طرح اس کا یہ حشر کرنے کے بعد اب قبر کا معاملہ آتا ہے قبر کے اندر منقر نکیر دو فرشتے آتے ہیں اٹھایا جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے ایک عجیب قسم کا ماحول ہوتا ہے سوالات کیے جاتے ہیں پہلا سوال ہے مر رب تیرا رب کون ہے کہتا لا ہا ہا ہا لا ادری مجھے معلوم نہیں میرا رب کون ہے من نبی تیرا نبی کون ہے ہا ہا لا ادری مجھے نہیں معلوم دین دین کیا تھا ہاں ہاں لا دادری مجھے معلوم نہیں یقول الناس لوگ جو کہتے تھے میں وہی وہ کرتا تھا جو سنتا تھا وہ کرتا تھا جو دیکھتا تھا وہ کرتا تھا لوگ بتاتے تھے قرآن میں یہ مسئلہ حدیث میں یہ مسئلہ اللہ کی وہی ہے میں دلیل پر بات نہیں کرتا تھا رسم و رواج میرا مزاج تھا رسم و رواج کو قبول کرتا تھا تقلید میرا مزاج بن چکا تھا لوگوں کو دیکھتا لوگوں کی باتیں سنتا وہی وہ کرتا تھا سوالات میں ناکامی کے بعد اب اللہ تعالی کی طرف سے یہ آرڈر آئے گا فرشتے واپس آئیں گے اور اس قبر کو آپس میں ملا دیا جائے گا دونوں حصے آپس میں مل جائیں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے فرما جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں قبر کو اس طرح ملا دیا جائے گا ان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے حکم آئے گا اس نفس خبیسہ کو جہنم کا لباس پہنایا جائے جہنم کا آگ پر مشتمل لباس پہنا دیا جائے, جائے, جائے, جائے, جائے, جائے پھر حکم آئے گا اس کا بچھونا بھی جہنم کی آگ کا ہو جہنم کی آگ کا انگار والا بچھونا ہوگا پھر تیسرا حکم یہ کہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ یہ جہنم کی گروائش اور اس کے انگارے اسے چھوتے رہے بات ختم نہیں ہوئی تنگ ہو چکی لباس آگ کا ہے بچونا آگ کا ہے, جہنم کا دروازہ کھل چکا ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک ایسے فرشتے کو مقرر کر دے گا جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اس کے حشر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پائے گا اس کو زرب کی جو آوازیں نکلیں گی وہ فرشتہ سن نہیں پائے گا ایسا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا اتنا بڑا ہتوڑا لے کر کہ اگر وہ پہاڑ کو مارتا ہے ایک ہی بار سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا اس کے جسم پر وہ ہتوڑا مارے گا وہ نفس خبیسہ مردہ ضمیر انسان اس ہتوڑے لگنے سے اس قدر چلائے گا کہ انسان اور جنوں کے علاوہ پوری مخلوق اس کی آواز کا سنے گی ریزہ ریزہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے دوبارہ صحیح ہوگا روح ڈالے گی اور دوبارہ یہ عذاب کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا میدان محشر میں آئے گا نہ شروح ما با ہوں جہنم کل موت کے عذاب سے نکلا قبر کے عذاب میں پھنسا قبر کے عذاب سے نکلا اور میدان معاشرے میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے اللہ کیا فرماتا ہے ایسے مردہ زمیر رکھنے والے انسان ایسا نفس خبیتا رکھنے والا انسان ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے آلہ وجوگی گیم ان کے چہروں کے بل. چہروں کے بل الٹے قدموں ان کو ہم جمع کریں گے ان کے سر کے بولے پر بل بوتے پر ہم ان کو لائیں گے اور حالت کیا ہوگی دنیا میں دیکھتے تھے دنیا میں سنتے بھی تھے دنیا میں بولتے بھی تھے لیکن یہ سننا یہ بولنا یہ دیکھنا اپنے لیے تھا اللہ کے لیے نہیں تھا جب اللہ کے لیے نہیں تھا تو اللہ فرماتا پرماتا ان کو جمع کریں گے اوم یون ببوکمن وسما یہ میدان محشر میں اندھے ہوں گے یہ بہرے ہوں گے یہ گونگے ہوں گے اللہ دیکھنے کی سننے کی بولنے کی صلاحیت کو ختم کر دے گا کہیں گے یا رب العالمین دنیا میں ہم دیکھتے بھی تھے سنتے بھی تھے بولتے بھی تھے اے پروردگار آج ہم نے آج ہمیں دیکھنے کی صلاحیت سے کیوں معروم کر دیا ہے اے پروردگار ہم دیکھ نہیں رہے ہماری نگاہ کہاں چلی گئی اللہ فرمائے گا تم نے دنیا میں ہمیں بلا دیا تھا آج ہم تمہیں بلا کما ان ہم جہنم ٹھکانا جہنم ہے یاد بجنے لگے گی ہم اس کو دوبارہ بھڑکا دیں گے یہ سلسلہ آزاد کا جاری رہے گا یہ حشر ہے نفس خبیثہ کا اور نفس خبیثہ کا تعارف آپ جان چکے اچھائی سے نفرت برائی سے محبت اس نفس سے کس طرح مقابلہ کیا جائے ایمان کے لیے شرط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لائیو مین واحد حکم حتہ یا پونا ہوا ہوں تب مومن نہیں ہو سکتے تم جب تک تمہاری خواہشات میری شریعت کے مطابق نہ ہو جاؤ نفس امارہ میں کیا ہوتا ہے انسان اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے ایمان کے لیے شرط کیا ہے اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق بنا لوگے تو ایمان ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے مقابلے کا حکم دیا جنت ہی جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے دل میں خوف آ گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو کا حساب دینا ہے اپنی جوانی کا اپنے بڑھاپے کا اپنے مال کا اپنی دولت کا اپنے علم کا ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اس حساب سے ڈر کر وہ ورنہ ہر نفس عنل ہوا اپنی خواہشات کی پیروی سے رک جاتا ہے اپنے نفس کی منمانی سے باز آ جاتا ہے اور کیا کرتا ہے اپنی اس خواہشات کو شریعت کے تابع کر لیتا ہے اپنی اس خواہشات کو مخلوق کر دیتا ہے اور شریعت کو غالب کر دیتا ہے جنت ہی الما ہوا جس انسان نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی اپنے نفس سے مقابلہ کیا شریعت کو غالب کر دیا نیکی کو غالب کر دیا جنت اس انسان کا مقدر بن جائے ولیمن خواب مقام عرب بھی جنتانگ جو اپنے رب سے ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا کر لیا ایک ایک چیز کے حساب کا خوف پیدا ہو گیا اپنے نفس کو مغلوب کر دیا پروردگار فرماتا ہے میرا وعدہ ہے جنت کے اندر دو باغات اسے ضرور عطا کرنا گا۔ لیکن شرط یہ ہے اس نفس سے مقابلہ کرنا ہے اس ضمیر کو مردہ ہونے نہیں دینا اس ضمیر کو اگر ہم نے زندہ رکھنا ہے تو شریعت کے مزاج کے مطابق اس کے لیے ہمیں اس مقابلے کے اندر کچھ کام کرنے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں لیکن اسے محبت نہیں ہے برائی میں دل لگتا ہے برائی کو سننا برائی کو دیکھنا برائی کو کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے نیکیوں سے جی چڑھاتے ہیں نیکیوں کی طرف دل نہیں تو اس انسان کو کچھ کام کرنا ہے سب سے پہلا کام دعا ہے اپنے رب سے دعا کی جائے رسول اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ کا نفسن مطمئن تنہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں ایسا نفس مطمئنہ جو تیرے دین سے مطمئن ہو تیری شریعت سے مطمئن ہو تیری اتاد سے مطمئن ہو نیکیوں پر مطمئن ہو برائیوں سے نفرت کرنے والا ہو اے پروردگار نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں ترضا و ایسا نفس مطمئنہ جو تیرے فیصلوں سے راضی ہو جائے میں تک نہ کر لے جو ت نے دیا ہے جو ت نے عطا کیا ہے اسے کافی سمجھے تیرے رداؤں پر تیرے فیصلوں پر راضی ہو جائے اور تک مینو بے لکھا پرور ایسا نفس جو تیری ملاقات کا مشتحک ہے تو آپ کی اس دعا کے اندر تین چیزیں اللہ عمین السلو کا نفس مطمئن نتن تک مینو بے لکھ تک نہ یہ تین چیزیں تیری ملاقات کا مشتحق تیرے فیصلوں پر راضی ہونے والا اور تیرے عطا جو تو کچھ بھی دے دے جو کچھ بھی دے دے اس پر گناز کرنے والا اے پروردگار ایسے نفس مطمئن آتا فرما کر یہ دعا کی جائے دوسری محنت نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو مجبور کیا جائے آپ کا جی نہیں چاہتا لیکن آپ زبردستی اپنے آپ کو راضی کریں مسجد میں آنے کے لیے روبے کے لیے نماز کے لیے نیکی کے کام کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولدین جاہدو فینا للہ ہم سب جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں مجاہدہ کوشش کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں ہماری طرف آنے کی ہمارے راستے پر چلنے کی لنا دینا ہم سبانا کی کوشش کی وجہ سے ہم انہیں اپنا راستہ ضرور دکھا دیا جدوجہد نمبر ایک دعا نمبر دو جد و جہد اپنی توانائیوں کو سرف کیا جائے نفس امارہ سے بچنے کے لیے تیسری چیز اپنی خوراک کو کم کیا جائے ہمیں سے اکثر لوگ ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے بس کھانے پینے پر زور ہے لباس اچھا ہو پینا اچھا ہو سونے کا انتظام اچھا ہو یہ بات ذہن میں رکھ لیں یہ ایک اصلی بات ہے جس انسان نے اپنے نفس کو نفس امارہ بنا لیا وہ اصیر تو بن سکتا ہے وہ امیر نہیں بن سکتا وہ اصیر تو بن سکتا ہے وہ امیر نہیں بن سکتا جس نے اپنے نفس کو نفس امارہ سے بچا لیا وہ اسیر نہیں بن پائے گا وہ امیر بن پائے گا وہ امیر بن جائے گا اسیر یعنی قیدی جو برائیوں سے محبت کرتا ہے نفس امارہ کی وجہ سے وہ قیدی ہے وہ غلام ہے اور اس سے بڑھ کر برا کون انسان ہو سکتا ہے انسان جس کی خدمت کرتا رہے جس کی ضرورت کو پورا کرے جس کی ہر خواہش کو پورا کرے جو اس کی ہر ضرورت کو پورا کر لے لیکن وہ اس کا دشمن بن جائے آپ نے تو ہر ضرورت پوری کی ہے ہر خواہش پوری کی ہے اس کے ہر مزاج کو پورا کیا ہے لیکن آپ کو تباہ کر دے آپ کو تباہ کر دے اس سے برا کون ہے تو ہم نفس کے ساتھ یہی کرتے ہیں نفس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں جو چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں لیکن نتیجہ کیا ہے اس کی جب ساری ضرورتیں پورے کریں گے نتیجہ کیا ہے یہ نفس ہمیں ہلاک کر دے ہم اس دار کو سب سے برا سمجھتے ہیں جس کے ساتھ احسان کرے اور وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے تو یہ ہم اپنے نفس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جب اس کی ساری خواہشات کو پورا کریں گے تو یقین جان لے یہ نفس آپ کو بجد بجد برباد کر دے گا ہلاک کر دے گا پھر ہم کیوں ایسا کام کریں کسی کے ساتھ احسان بھی کرے کسی کے ساتھ اچھائی کریں کسی کی خواہشات کو پورا کریں اور وہ ہمیں برباد کر دے تو نفس کے ساتھ اگر ہم نے یہ معاملہ کیا اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہر خواہش کو پورا کیا ہر مزاج کو پورا کیا جو چاہا وہ کیا تو نتیجہ یہ ہوگا آپ ایسی قید میں آ جائیں گے کہ آپ کے لیے ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہاں یہ نفس واحد چیز ہے جس کے کھانے پینے پر کنٹرول کر کے جس کی خواہشات کو قابو میں لا کر آپ نجات پا سکتے ہیں اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تہرب الخیر یو ہی جو انسان خیر کا قصد کرتا ہے خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت خیر کا راستہ اسے عطا فرما دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کوشش کرے بری محفلوں سے بچے بری محفل اچھے انسان کو برا کر دیتی ہے اچھا انسان جب بری محفل میں جائے گا اچھا انسان اپنا اثر بری محفل میں نہیں چھوڑتا اچھا انسان بری محفل سے برے اثرات لے کر آتا اور ایک اہم ترین چیز روزہ روزے کا اہتمام زیادہ کریں سو مہو ویجا یہ روزہ اس کے لیے ایک ڈھال ہے ڈھال برائی سے بچنے کی سب سے بہترین جو چیز ہے وہ روزہ ہے آپ کے نفس کے اندر کنٹرول پیدا ہوگا کھانے پینے کی وجہ سے آپ کا نفس جو بے قابو ہو چکا ہوتا ہے کھانے پینے میں جب اعتداد آئے گا تو آپ کا نفس بھی قابو میں آ جائے گا عبادات پر اپنے نفس کو مجبور کریں زبردستی اپنے آپ کو مجبور کرے نیکی کی طرف نیکی کا کوئی بھی نیکا موقع آپ کو ملتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکی کر گزرے جب یہ مجاہدات آپ کریں گے دعا کوشش کھانے پینے کے معاملات میں کنٹرول روزہ عبادت پر اپنے آپ کو مجبور کرنا بری خواہشات سے بچنا خواہشات پر کنٹرول کرنا بری مجلسوں سے بچنا جب ان چیزوں پر آپ پریکٹس کریں گے وقت گزاریں گے تو اب آپ کا نفس نفس امارہ سے نکل کر نفس اللوامہ میں داخل ہو جائے گا نفس اللوامہ کیا ہے اللہ نے قسم کھائی ہے لباما مجھے قسم ہے نفس اللوامہ کی نفس اللبامہ لباما کا مطلب ہے ملامت کرنے والے یہ جو ضمیر ہے جو مردہ نہیں یا زندہ ہے اس کی ملامت دو چیزوں پر ہے نمبر ایک جب آپ سے کوئی برائی ہوگی برائی آپ نے کوئی غلط بات کہہ دی آپ نے کوئی غلط کام کر لیا جس انسان کے پاس نفس اللبامہ ہے برائی ہونے کے بعد یہ نفس اسے شرمندہ کرتا ہے ملامت کرتا ہے یہ بات جو کہی ہے تو نے غلط کہی ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ جو کام تو نے کیا ہے یہ کام غلط کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ نقصل اقبام ہے جو آپ کو کال اور فیل میں خلاف شریعت استعمال کی وجہ سے آپ کو ملامت کرے گا نمبر دو نیکی میں جو کمی ہے اس کمی پر ملامت کرے گا بالفر آپ گھر سے نکلتے نماز پڑھنے کے لیے دو چار کام کرتے کرتے کرتے مسجد میں پہنچے جماعت ختم ہو گئی اگر آپ کے نفس نے آپ کو ملامت کیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے نماز با جماعت پڑھنی چاہیے تھی یہ جماعت سے جو نماز نکل گئی ہے غلط ہو گیا شرمندگی احساس ندامت جب پیدا ہو تو سمجھ لیں آپ کے پاس نفس لفامہ موجود ہے جو نیکی میں کمی پر آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے غلطی ہو جانے پر آپ کو شرمندہ کر رہا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے نہیں ہونی چاہیے اچھی یہ نفس لمبامہ عمدہ نفس ہے عمدہ نفس کیونکہ اس نفس کے پا جانے کے بعد اب انسان کا اگلا محلہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ کیونکہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تو کوئی نہیں جا سکتا نفس امارا سے نکل کر نفس لباما میں آئے گا جس کے پاس نفس لباما ہے اب وہ نفس مطمئنہ تک جا سکتا ہے جو سب سے اعلیٰ مقام ہے اب جب انسان پریکٹس کرے گا اس بات پر شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے برائی پر نیکی میں کمی پر شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے اب اسے احساس کی بدولت وہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے دعا کرتا ہے مزید محنت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے مزید محنت کرتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نتیجہ تن اس کا نفس لبامہ نفس مطمئنہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب مزاج کیا ہے پھوک لگے جس طرح کھانے کی طلب ہوتی ہے پیاس لگے پینے کی طلب ہوتی ہے یہ محبت نیکیوں سے ہو جاتی ہے نماز کے بغیر سکون نہیں اذان سنے بغیر سکون نہیں روبا رکھے بغیر سکون نہیں قربانی کیے بغیر سکون نہیں حج کیے بغیر سکون نہیں سکاط اور سن کے بغیر سکون نہیں جس طرح کھانے پینے بغیر سکون نہیں بلکہ کھانے پینے سے زیادہ وہ مشتحق ہو جاتا ہے ان عبادات کا جب نفس اس مقام تک آ جائے تو یہ نفس مطمئن مائے. نیکیوں کے بغیر بے چین روح جنف سے مطمئنہ ہے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کا اعلیٰ مقام کیا ہے آپ نے فرمایا ادا سررت کا حسنتوں کا وسعت کا سیاتوں کا فانت مؤمنون جب نیکیاں تجھے سرور بخشنے لگ جائے نیکیوں سے تیرا نفس خوش ہو جائے نیکی کرنے کی وجہ سے تیرے نفس کو اطمینان آنے لگ جائے تیرے جی اور تیرے روح کا سکون نیکیوں میں آ جائے اور برائیوں سے نفرت ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو اتنا شرمندہ شرمندہ ہو جائے اپنے رب کے سامنے معافی بغیر معافی مانگے بغیر تجھے چین نہ آئے جب ایمان کا یہ مقام ہو فانتا مومن تو سمجھ لے تو پکا مومن بن چکا ہے. بس جس انسان کا نفس یہ بن جائے میکی کرے سکون الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لی روزہ رکھا الحمدللہ للہ رکھا سنتیں پڑھ لی الحمدللہ سنتیں مل گئی جماعت سے نماز پڑھی الحمد للہ اذان سنی الحمدللہ حج کیا الحمدللہ للہ روزہ رکھا الحمدللہ للہ صدقہ الحمدللہ جب اطمینان کا عالم یہ ہو تو یہ ایمان کی پکی پک علامت ہے کانتا مومن اب آپ مومن بن چکے ہیں سبحان اللہ جس انسان کا نفس ایسا بن جائے کیا بشارت اس کے لیے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے یا طیبہ روح اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں اور آ کر سب سے پہلے التجا کرتے ہیں اے خوبصورت جسم والے اے خوبصورت روح تو باہر آجا تجھے لینے کے لیے منتظر ہیں اے خوبصورت روح تو باہر آجا تجے لینے کے لیے منتظر ہیں اے خوبصورت روح تو باہر آجا یہ تین دفعہ التجائے متعدد بار التجائے کے بعد وہ روح کو پیار محبت سے نکالا جاتا ہے خوشبو خوشبو پھیل جاتی ہے فرشتے ایک پاکیزہ لباس کے اندر پاکیزہ کپڑے کے اندر اسے لپیک کر لے جاتے ہیں پہلے آسمان پر دستقت ہوتی ہے پوچھا جاتا ہے کون آیا ہے پر فرمہ فلا بنت فلا آیا ہے فلا بنت فلا آیا ہے یہ فرشتے کہتے ہیں دروازہ کھولتے ہی مرحب اللہ ہو. خوش آمدید اس پاقیدہ روح کو جس کے اندر پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہوتی ہے یہ فرشتے سے جنت کے اندر بھیج دیا جاتا ہے جب معاملہ وفات کے بعد قبر کا آتا ہے تو یہ نفس واپس آتا ہے اس انسان کو بٹھایا جاتا ہے سوال ہوتا ہے है رب جواب دیتا देता है زندہ जिंदा जमीर اللہ میرا मेरा د اللہ کی وحی کو سمجھا دین سمجھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھا اب جواب آئے گا دینی اسلام. جب سوال ہوا دین کے بارے میں تو کہا میرا دین اسلام ہے دین کے علاوہ جو دو چیزوں کا نام ہے ایک ہے محمد اور رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک ہے اللہ کا فرمان قرآن و حدیث جب انسان اسے دین سمجھ کر اپنائے گا تو قبر کے اندر چون چلا نہیں فوراً جواب آئے گا میرا دین اسلام تھا اس کے علاوہ کوئی نہیں جب یہ معاملہ ہو گیا فرشتے چلے گئے اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا ایک محل بن جائے گا اعلان ہوگا اس انسان کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے جنت کا بچھونا جنت کی کھڑکی کھول دی اور کہا جائے گا نم کا نو العروس جس طرح نئی نویلی دلہن اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے پاس آ کر اطمینان کے ساتھ رات گزارتی ہے بے خوف اس طرح کا استرابی کی سے وہ پاک ہو کر اطمینان اور سکون کے ساتھ سو جاتی ہے فرمائے قبر کے اندر یہ مومن بھی طیبہ نفس رکھنے والا بھی اطمینان کے ساتھ آرام کرتا ہے اب معاملہ محشر کا اللہ کیا فرماتا ہے وہ نہقین عی الرحمان وفدا میدان معاشرہ ہے ہم متقین کو رحمان کی طرف لائیں گے ایک پروٹوکول کے ساتھ وقت کہتے ہیں ایک ایسا مہمان ایک ایسا مہمان جس کو ویلکم کیا جائے پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے متقین اور طیبہ روح کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ نشر المطین عیلر رحمان وفدا مہمان اعلی قسم کے پروٹوکول کے ساتھ رب العالمین اپنے پاس بلائے اپنے رب کی طرف چلی جاؤ رب بھی تم سے راضی اور تم یہ نفس مطمئنہ بھی اپنے رب سے راضی را دے بادی جنت اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور اللہ تعالی کی جنت میں داخل ہو جاؤ پروردگار سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاذہ کرنے والا بنا دے ہم ان تین زمینوں میں سے کون سا زمین رکھتے ہیں مردہ زمین نفس امارہ نفس لبامہ یا نفس مطمئنہ اے پروردگار ہمیں نفس امارہ سے بچا کر نفس مطمئنہ کے مقام تک پہنچا دے تاکہ ہم اس زندگی کے آخری ایام میں بھی اور موت کے وقت بھی اور قبر اور محشر کے اندر بھی ایک اطمینان والی زندگی کو پا سکیں اللہ تعالیٰ نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا دے برائی سے اپنے دامن کو بچانے والا بنا دے واخردا وانا رب العلم